اشر العمور محدت وكل محدت اکل بدا تمالحکل تم بنا امام مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب الہد اسلام لے آنے کے بعد آدمی کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس نعمت سے محروم ہے اس کو اللہ تعالی کی اس نعمت کی طرف بلائے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عنی ولو آیا اسی ضمن کا یہ باب مصنف نے بادھا ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا کبوار کو یا جو لوگ اس کے معنی سے بےگانہ ہے ان کو اس کے معنی سمجھانا یہ مسلمانوں کا فرض ہے یہ نہ سوچے جیسا کہ بعض لوگ اس آیت سے استقرال کرتے ہیں لاقم منزلہ ادہدئی تم جب خود تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے تو دوسرے لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی نہیں اگر کوئی شخص گمراہ ہے راستہ دکھانا آپ کا فرض ہے آپ نے راستہ دکھا دیا ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی اس کو راستے پہ لانا نہ رسول, رسول کا کام تھا نہ انبیاء کام کا کام تھا نہ ان کی امتی کا نہ آپ کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ تو سرات مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں اور ان نقل تحدی من احبرتا آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلائے مسلمان ہے اس کو بھی ضروری ہے اس کے, بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر شخص نو مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنیٰ سمجھائے سب سے پہلا فریضہ یہی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی آئے سوماہ بن نو سال کا قصہ مسجد کے بارے میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باندھا کفار کی فوج میں تھے پکڑ کر لائے گئے قیدی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کے حکم سے ان کو باندھ دیا گیا پیارے رسول وہاں سے گزرتے تو کہتے تھے سمامہ تمہارا کیا, کیا حال ہے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں اللہ کے رسول کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے لیکن مخاطب کیا کہ لفظ ان کا یہ ہے کہ ان تغ پھر تغ اگر معاف کر دیں تو میں گناہ ہوں ان کا دم یا قتل کر دینے کا مستحق ہوں اس کے باوجود آپ مجھے معاف کر دیں گے اور اگر فدیہ لینا چاہیں تو آپ کو بہت کچھ میرے بدلے ملے گا چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی اسی طرح تیسرے دن بھی اسی طرح چوتھے دن انہوں نے یا تیسرے دن جیسا کی روایت میں آیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل خمامامہ سمامہ کے بندھن چھوڑ دو اور ان کو حکم دیا کہ جا کر کے فلا کے باغیچے میں غسلے اسلام کریں اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ اس باب سے متعلق ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ ان کو اٹھ کر کے سکھائیں دیکھیے فوری طور پر ضروری ہوتا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کو سکھائیں ابھی تو انہوں نے کہا اللہ اللہ محمد رسول اللہ عربی تھے سب کچھ تھے بہت کچھ مانا اس کا سمجھتے تھے حقیقت میں لیکن اور بہت سی چیزیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقتضیات میں سے باقی ہے حضرت ابو بکر اور عمر کو کہا کم ما ہو ماف الما تو اسی وجہ سے ہر شخص کے, کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ اگر کسی جاہل کو دیکھے کوئی چیز جانتا ہے تو اتنی حد تک اس کو بتا دے کہ بھائی ہم نے یہ بات سنی ہے آپ کا یہ کام میرے نظر میں صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے ہر شخص کا فرض ہے بلغبانی والو آیتن کا مطلب بھی یہی ہے لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ کی اللہ تعالی نے فرمایا ہے الحادی سبیلی اد اللہ اعلی بصیرت ان عنا پہلے بصیرت خود حاصل ہو جائے پہلے علم خود حاصل ہو جائے اس, اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھائے دوسروں کو کب سکھائیں گے جب ایک چیز کا علم حاصل ہو جائے گا ایک مشہور محاورہ ہے کہ جس کے پاس جس کے پاس نہیں کچھ ہے تو دوسروں کو کیا دے گا خاک دوسرے لائن ہوتی جس کے پاس کچھ نہیں ہے دوسروں کو کیا دے گا تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ علم سیکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بام باندھا ہے العلم قبل العمل عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے ہر کام یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی معاملات پر بھی یہ قائضہ چسپاں ہوتا ہے اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے تجارت کے گر سیکھنے ہوں گے دکان خریدنا ہے اور کچھ ہے تو اس کے بارے میں معلومات لینی ہے العلم قبل العمل تو پھر آپ جب دنیاوی کام میں کام شروع کرنے سے پہلے اس کے موادی کو سیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دین کے مبادی کو پر عمل کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ہوگا اور دین کے سب سے اہم ارکان میں سے مبادی میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کو خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو اس کی طرف بلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی اہمیت کا ایک منظر یہ بھی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ تیرہ دس تیئیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بے کا سال کی مدت جو رہی ہے تیئیس سال کی مدت تھی تیرہ سال کی مدت مکہ مکرمہ کی وہ صرف توحید کی کے سکھانے توحید کے سمجھانے اور آیات اور صورتیں اسی موضوع کی اترتی رہیں کہ لوگوں کو توحید اچھی طرح سکھائی جائے اس وجہ سے توحید کا مسئلہ سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ توحید کے برس جو شرک ہے وہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے ان شرک لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم ہے ظلم کہتے ہیں وضع شہی پیر محلے ہی ٹوپی کو اگر کوئی پیر میں پہن رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے جوتے کو سر پہ پہن رہا ہے تو وہ ظلم ہو گیا اسی کو کہتے ہیں وہ شیخ غیر محل اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت جائز ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ جائز ہے اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اس وجہ سے بہت بڑے ظلم کا کہ باداشت میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھے اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ الحد ہی سبیلی اے رسول آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہہ دیجئے ان میں اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے علماء نے عام فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اسلام اس وقت تک کسی کا قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس کا اعلان نہ کرے اسی وجہ سے اسلام کے ارکان میں سے آپ نے سنا ہوگا قول باللسان بھی ہے آدمی دل میں ایمان لے آئے تصدیق کر لے صحیح ہے قرآن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مسجد حرام سب کچھ صحیح لیکن اس کا اعلان نہیں کر رہا ہے تو کسی وقت وہ ہندو کے ساتھ ہندو مسلمان کے ساتھ مسلمان اور کسی نصرانی کے ساتھ نصرانی بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اپنے دین کا اعلان نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کل آپ اعلان کر دیجیے حضی دی سبیلی میرا یہی راستہ ہے حضر اللہ اعلیٰ بسیرہ میں اللہ کی طرف علم اور حکمت کی روشنی میں بلا دعوت دے رہا ہوں یہ نہیں کہ جہالت کی بنا پر دعوت دے رہا ہوں یا جہالت کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر اس کو پورے طور پر عبور اس کا علم پورے طور پر اس کو ہونا چاہیے اسی وجہ سے بعض لوگ جو حقیقت میں یہ بھی بات ایک چھوٹی سی اشارے کی ہے کہ جو لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے ہم, ہم میں سے بہت سے لوگ نکلتے ہیں تبلیغیوں کو کہتے ہیں کہ بس دو دن کے اندر جو بیٹھے مجلس میں ان کے آئے ایک دن چالیس دن پچاس دن نکلے وہ خود مستقل ہو جاتے ہیں دعوت دینے میں ابھی چالیس دن میں کیا سیکھا ہے یا تیس دن میں کیا سیکھا ہے اس کو پورے طور پر سمجھا یا نہیں سمجھا حقیقت یہ ہے کہ نہیں سمجھا اور جا کر کے پھر لوگوں کو الگ بیٹھ کر کے اس کو سمجھانے لگتے ہیں یہاں پر یہ تنقید کی جاتی ہے ایسے لوگوں پر اس وجہ سے دائی کو چاہیے علم سب سے پہلے سیکھے ادعو اللہ علا بسیر جس چیز کی طرف خاص طور پہ بلا رہا ہے توحید کے مسائل کو پورے طور پر اس کو سمجھنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ توحید جو عالم ہے اپنے متقین کو پورے طور پر توحید نہیں سمجھاتے پھر انہیں کو چار پانچ دن سمجھا کر کے یا پچاس دن یا دو مہینہ چار مہینہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں ایک تو آ... جو استاد رہے ان کی طرف سے نقص ہوا اور وہ ناقص سمجھے پھر وہ دوسرے کو ناقص سمجھائیں گے تیسروں کو ناقص سمجھائیں گے توحید بیچ میں کھو گئی حقیقت یہی ہے اس وجہ سے توحید کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے اور اس میں مسلحت کو داخل نہیں کرنا چاہیے دیکھا ہے آج کل آپ یہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کس وجہ سے میں اس کا نام لے رہا ہوں کہ بہت سی دنیا میں بہت کچھ جماعتیں آج کل ہو گئی ہیں ہر ایک اپنے طور پر بلا رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ایک جماعت ہو اس جماعت کا ایک ہی لائح عمل ہو اور اس کا ایک ہی منحج ہو ایک ہی راستہ ہو ایک ہی طریقہ ہو ایک ہی کتاب ہو ایک ہی جب سب کچھ ہے رسول ایک کتاب ایک تو مختلف کتابیں یا مختلف جیسے کہتے ہیں نصاب عمل یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں لیکن ہر ایک اپنا بعض لوگوں میں ہم نے خود سنا ہے جو لوگ ہفتہ واری مجلس کرتے ہیں ہم اس میں جا کے بیٹھے بلاتے ہیں تم لوگ زندگی بھر کب تک سیکھتے رہو گے یہ علم گمراہ کرتا ہے ایسا بھی سنا ایسا بھی سنا آ کے بیٹھتے تھے ہم لوگ مدینہ شریف کی مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوتے تھے کہتے تھے آپ لوگ یہ علم کب تک سیکھیں یہ علم گمراہ کرتا ہے نکلو چلو سب کچھ بار بار کہتے تھے ہم تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں محبت ان سے ہے کیونکہ وہ اخلاق سے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں ہی جہاں پانی مرتا ہے تھوڑا سا وہ یہ کہ توحید کو پورے طور پر نہ خود سمجھا نہ سمجھاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ لوگ جس عقیدے پر بھی ہیں اسلام کے نام سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لو بہت سے لوگ اور دوسری جماعتیں بھی ہیں یہی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ توحید کا نام لے کر کے لوگوں میں تفریق تفرقہ پیدا کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم ہے اسلام کا عام اس میں اشیا بھی آ سکتا ہے بریلی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی مسلک کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اور اس مسائل بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے کس چیز کی طرح آپ بلائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب مطلب واضح کرنا ہوگا آپ کو تو کس انداز میں آپ اس کو واضح کریں گے بس, بس یہ کہ نماز پڑھو نماز میں تو آپ اگر واضح کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امدین ای یا کنا بدو ای یا کر کے مار پڑ گئی آپ کے دوسرے ساتھی پر جو قبر کی بھی پوجا کرتے ہیں اور قبر سے وسیلہ مانگتے ہیں قبر سے مدد مانگتے ہیں اس میں کوئی انکار نہیں کہ لوگ قبروں سے مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ نے انکار کیا یا نہیں کیا یا اس کو چھپائیں گے نہیں چھپائیے نہیں آج یہ سبیلی ادر اللہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ ہے کہ کھل کر کے توحید کو لوگوں پر وا شگا کریں اس میں رول نہ ہو اس میں چھپنے اور چھپانے والی بات نہ ہو کھل کر کے اگر یہی ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے آپ نے لا اللہ محمد رسول اللہ جب کہا تو پوری دنیا دشمن ہو گئی اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے لو آپ کا ہم نما لوگوں کو بنایا پھر اس کے بعد جو کچھ مصیبتیں برداشت کی آپ نے آپ کے اصحاب نے یہ نہیں سوچا کہ مسلحت یہ نہیں ہے کہ ابھی اتنے واضح طور پر توحید کو واضح کرو نہیں مسلحت اسی میں تھی کہ پہلے ہی دن سے اعلان کر دو کہ ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے اگر توحید کے بارے میں کھوٹ ہے دوسرے مسائل میں انگیز کیا جا سکتا ہے صبر کیا جا سکتا ہے تعامل کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کو کے بارے میں سمجھا سمجھایا جا سکتا ہے لیکن آخر جہاں توحید ہی گم کی جا رہی ہے توحید ہی کو ختم کیا جا رہا ہے توحید کو مٹایا جا رہا ہے وہاں سمجھنے اور سمجھانے کی بات کیا ہوگی جس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اور کچھ ہے اور یہ غیر مقلد ہے یہ لوگ آپس میں فطرہ فساد کرتے ہیں لوگوں کو ہمیشہ یہ سمجھاتے رہتے ہیں سبحان اللہ ما الفظ اللہ دئی حرقیب الدید قیامت کی دن حقیقت میں یہ لوگ پوچھے جائیں گے جو اس طرح کی غلط پروپوگنڈے کرتے ہیں توحید کے بارے میں بہرحال واضح طور پر لوگوں کو بیان کرنا ہے چند ہی آدمی ہوں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہزاروں کو جمع کر کے آپ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ جب ایک توحید پر اتفاق نہیں ہوا تو ہمیشہ آپ ہر مرحلے پہ الگ ہوں گے اور آگے چل کر کے کامیابی اتحاد کی نہیں ہو سکتی اتحاد اگر ہو سکتی ہے تو توحید ہی سے اتحاد بنا ہے ایک اللہ مانیں گے ایک رسول مانیں گے ایک کتاب مانیں گے اس کے بعد جو توحید کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کرام نے جو سمجھا جس مضمون سے جس معنی سے اسی معنی میں ہمیں سمجھنا ہے اس کا معنی یہ نہیں نکالنا ہے جیسا کہ بہت, بہت بڑے بزرگ نے یہ بھی لکھ دیا کہ الرحمن الرحیم یا کنا بدوئی یا کنستین اے میرے اللہ ہم تجھی, تجھی سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتا ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں حشے میں لکھ دیا کہ نہیں اگر کوئی شخص کسی کو آ, مستقل بزاد مدد کرنے والا نہیں سمجھتا بلکہ ان کو وسیلہ سمجھتا ہے تو یہ مدد جائز ہے کہاں سے یہ مدد جائز ہوئی یہ مدد اگر جائز ہوتی ہے تو صاحبہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہارے رسول کو چھوڑ کر کے غیر رسول کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے ان کے اوپر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی بڑی مصیبت آئی مدینے والوں پر کتنی بڑی مصیبت آئی کہ مدینے کو حلال کر دیا گیا باغی لوگ آئے اور لوگوں کا قتل غارت کرتے رہے کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ کر کے لوگوں نے مدد مانگی اور اگر نہ بھی مدد مانگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رعو الرحیم تھے اگر مدد کر سکتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں آپ کو برداشت ہوا کہ امت کے خاک میں مل رہی ہے مدینے کی حرمت خاک میں مل رہی ہے اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکراتے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مدد کی یہ طاقت نہیں دی تو دوسرے میں کون سی طاقت ہے اللہ بہت بڑی بے ادبی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہان میں اور بزرگوں کی شان میں آپ یہ کہیں کہ یہ کس کے لائق ہے کیوں یہ لوگ زندگی بھر اس کے مخالف تھے اور آپ ان کے ساتھ یہ بدا اور یہ شرک چسپا کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہے وہ لوگ اپنی برأ ظاہر کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن کہیں گے کہ عیسا کیا آپ نے میرے علاوہ اپنے کو اور اپنی والدہ کو الہ بنانے کا حکم دیا تھا کھلے طور پر کہہ دیں گے اللہ اللہ حرب العزت یہ تو میرے دل کا حال تو ہی جانتا اگر میں نے کہا ہوگا تو جانتا ہے الغیوب تو تو غیب جاننے والا ہے برات ظاہر کر دیں گے یہ ایک نبی تو پھر جب نبی کی یہ سکت نہیں کہ برات کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں دوسروں کے لیے کہاں دوسروں کو کہاں سے سکت مل سکتی ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے توحید کے بارے میں لوچ نہیں ہونی چاہیے توحید کے بارے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے کل کر کے پارے رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے اکیلے تھے مکے کی روایت مکی آیا میں سے آپ کو اعلان کر دینے کا حکم دیا گیا اسی طرح دوسری آیت میں فسدہ بیمات عمر یہ کچھ ہی دنوں کے بعد پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بسم نازل ہوئی اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی پھر سور مدسل نازل ہوئی کچھ ہی دنوں کے بعد حکم ہوا فسدہ بیمات عمر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کا واضح طور پر اعلان کریں صدا کے مانے کہتے ہیں زوردار کسی چیز کو ٹھونکنا یعنی جس کو کہتے ہیں کم ٹوک کے اعلان کیجیے یہ نہیں کہ آپ آہستہ آہستہ چپ کے چپ کے کچھ اور بیان کریں حقیقت کچھ اور ہو نہیں توحید کے بارے میں یہ چیز برداشت نہیں کی سکتے ٹھیک ہے, ہے مسئلے میں اختلاف ہے بعض مسائل ہیں جو فروئی مسائل کہے جاتے ہیں اس میں سمجھاوا سمجھوتا ہونا چاہیے آہستہ آہستہ لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی ایک دوسرے سے الگ ہونا یا محبت یا نفرت کی بنیاد اس پر نہیں ہونا چاہیے اگر نفرت اور محبت کی بنیاد ہو تو توحید کے اوپر ہو توحید کی کے اجزاء یا توحید کے ارکان میں اگر خلل ہے تو یقیناً اس, اس کی بنا پر اتحاد یہ نہ شرعی بات ہے اور نہ یہ مسلحت کی بات ہے کیونکہ اگر مسلح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھی کہا جاتا کہ ابھی آپ کھل کر کے یہ سنبھالے نہ کیجیے لیکن دوسرے معاملات میں شراب کو پینے کی اجازت پانچ مدینہ شریف میں جا کر کے پانچ سال تک دی گئی تیرہ پانچ اٹھارہ سال تک اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اٹھارہ سال تک لوگ شراب پیتے رہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے توحید سے نیچے کا مسئلہ ہے سمجھ لیجیے کیونکہ آدمی کا ذاتی گناہ جو ہے وہ دوسرے شرک کے علاوہ وہ دوسرے گناہ بہت ہلکے ہیں شرک بہت بڑا ہے اس وجہ سے اسی طرح نماز کا کی فرضیت بہت دیر میں آئی روزے اور حجا اور حج کی فرضیت ساتویں آٹھویں سال میں ہوئی دیکھیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر کے پھر سندس سجری میں آپ نے حج کیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ فروئی مسائل کا میں اختلاف بہت ہلکا ہے اس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے سمجھوتے کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو سمجھائے لیکن توحید کو مٹتے ہوئے دیکھ کر کے اتحاد کی کوشش کرنا اس میں برکت ہرگیز نہیں ہے اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ لوگوں کی کوششوں میں ہزار قسم کے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے انہوں نے توحید کو چھیڑنا جائز ہی نہیں سمجھا دی جماعت کے لیے دیکھیے کہ ان کی جماعت جماعتوں کا شیراضا بکھر گیا پارا پارا ہو گئی اور اس میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی کوئی امید نہیں رہ گئی کوششیں ہزار کرتے ہیں لیکن پیچھے ہی قدم جاتا اللہ معاف کرے فلحاظ سبھی اللہ اعلیٰ بسی بصیرت ہونی چاہیے علم ہونا چاہیے سمجھنا چاہیے توحید کے مسائل کو خاص طور پر سمجھنے کے بعد کسی مسئلے کو آپ جب اس کا علم حاصل کر لیں تو اس کی طرف لوگوں کو بلائیں آنا ومن منتبا نار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے متبین علم اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وسبحان سب اللہ،, اللہ تعالی تعالیٰ چیز سے ہر عیب سے پاک ہے وہ انام المشرقین اور میں مشرک نہیں ہوں شرک کرنے والا نہیں ہوں اس کا آپ اعلان کر دیجئے نہ کیے جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے دیجیے آہستہ آہستہ اچھے ہو جائیں گے ہمارے کوفت ہے وہ بھی نکلتے تھے ماشاءاللہ اللہ یعنی جاتے تھے گاؤں گاؤں نکلتے تھے اٹھارہ بیس سال تک ہم نے کہا آپ یہ جو کرتے ہیں جہاں جہاں گئے آپ لوگ وہاں تو اب مزید سے مزید پوجی پوجی جانے لگی اور آپ کہتے ہیں آہستہ آہستہ, آہستہ ان کی توحید ٹھیک, کب تک ٹھیک ہوگی کب تک انتظار کریں گے آپ تو جا رہے ہیں آپ کی زندگی ختم ہوگی بوڑھے ہو گئے دوسرے بھی اسی طرح کریں گے تیسرے بھی اسی طرح کریں گے توحید کب سمجھائیں گے لوگوں کو لیکن وہ کہتے تھے نہیں یہی ہونا چاہیے اور توحید کا نام لے کر کے کسی کو یہ کہنا کہ تم قبر پر تبسل نہ کرو قبر پر جا کر کے مدد نہ مانگو اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑے گا یہ باقاعدہ اس کا اعلان کرتے تھے وہ باقاعدہ اس, کی پر, اس کا پرچار کرتے تھے یہ غلط ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لاہ عمل اور اپنا منہج اپنا راستہ اور اپنے مطبئین کا یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں علم اور بصیرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں اور اس کی طرف کھل کر کے بلائیں اور اس کا اعلان لوگوں میں اس کو لوگوں میں اعلان کریں اس کا اور چپ کے مسلحت بہت سے مسائل کو نہ چھپائیں خاص طور پر توحید کے عمان من المسکین حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں اللہ اللہ جبل جبل پہاڑ ہوتے ہیں ان کے باپ کا نام جبل تھا حضرت محاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بزرگ عمر میں زیادہ نہیں تھے لیکن بہت ہی فاضل اور بہت ہی ذہم صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت محاذ کے بارے میں حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ سچے بول سچ بولنے والے حضرت ابو ذر ہیں اور حضرت محاذ کے بارے میں اسی طرح فضیرت بیان کی کہ علم جو ہے حضرت محاذ کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی توصیف اور تعریف فرمائی حضرت اسی علم اور فضل کی بنا پر آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے اور یمن کے لوگوں کو کے لیے دائی بنا کر کے اور معلم بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایمن کے لوگ مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد جب وہ خطہ اسلام کے اندر ہوا کچھ اس کا ٹکڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور ابھی باقی مخالف مخالف کہتے ہیں جس کو اپنے یہاں کہتے ہیں ضلع صوبہ کچھ اس کے باقی رہ گئے تھے اس میں ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا خاص طور پہ یہود اور نصارہ وہاں بستے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ تاکید فرمائی نصیحت فرمائی ڈائریکشن دیا ان نقصح قوما اہل کتاب ہدایت کی کہ آپ جا رہے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جا رہے ہیں یمن کی طرف وہاں آپ کو یہود اور نصارہ ملیں گے ان نقصہ قوما اہل کتاب فلیقل اولامات رحم شہادت فلیم اول, اول ماتد رحم شہادت اللہ, اللہ سب سے پہلا دیکھیے سب سے پہلے ربیع کریم سر یہ لفظ ہے اول ما جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے جس کی طرف تم بلاؤ وہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کرو یہ نہیں کہا کہ پہلے حسل جنابت کرو اور کچھ کرو نہیں لا الہ اللہ کا اقرار کرو اور اس کو سمجھو اس کے بعد اس پر اسلام کے تمام بنیادوں کی تمام کھمبوں کی بنیاد اس بنیاد اس کمبے پر پڑتی ہے اسلام کے کھمبوں میں سب سے بڑا کمبا جو ہے لا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اگر دوسرے اگر یہ کھمبا قائم ہوا تو دوسروں کی بنیاد اس پر قائم ہوگی اگر یہ قائم نہیں تو ہزار نماز پڑھے ہزار خرچ کرے ہزار روزے رکھے حج بھی کرتے تھے کفار کوئی اس کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں پل یکن اول ماتھ مل رہی شہادت و أَلَّا إِلَّا اللہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ اسلام کی دعوت اور اس کی طرف بلانے میں کمی نہ کرے کوشش ہونی چاہیے دعات کو مختلف ملکوں میں بھیجنے کی جو سنت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ذریعے سے اور دوسرے صحابہ کے ذریعے سے یہ سنت قائم کی یہ سنت حقیقت میں جب تک قائم رہے گی اسلام انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پھیلتا رہے گا اور جب یہ سنت مٹ جائے گی تو اسلام کی میں کمی آئے گی دو لوگوں کی ایمان میں کمی آئے گی اگرچہ اسلام کے نام سے مسلمانوں کے نام سے بہت کچھ لوگ رہیں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نام کے اعتبار سے تم تو غصہ ان کا غصہ سیل رہو گے یعنی جس طرح سیلاب میں جھاگ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کوڑے اور کرکٹ آتے ہیں اسی طرح تمہاری کثرت رہے گی لیکن اس کثرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اس وجہ سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہوتا ہے جو حاکم وقت ہے اس کے بعد جو ان کے نیچے درجے کے ہیں یہاں تک کہ گھر والے کا جو سب سے بڑا گھر کا آدمی ہے اس کے اوپر یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتاحت کو دین اور ایمان سکھائے سمجھائے اور اس پر ان کو عمل کرنے کی تاکید فرمائے اسی معنی میں النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مورو اولاد کمبر صلاح بناؤ سب اپنے بچوں کو جب سات سال کے ہو جائیں تو سلاد پڑھنے کی کا حکم کرو اور اس کے بعد اگر دس سال تک نہ پڑھیں دس سال کے ہو جائیں تو مار, مار کر کے ان کو پڑھاؤ دیکھیے تو اسی طرح جو شخص سب سے بڑا ہے جتنا بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بھی اپنے ماتحتوں کے بارے میں بڑی ہوگی اسی وجہ سے نبی کریم صلی کُکمر کل حکم مسکون انرعیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کی طرف دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا دعوت اور تبلیغ کے لیے دیکھیے ضروری ہے کہ علم اور بصیرت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم اور بصیرت کی تعریف بھی کی لیکن ہو سکتا ہے ان کی نظر اس اتنی وسیع نہ رہی اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ یہود نصارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نازل ہوئی تھی اگرچہ انہوں نے اس کی تعریف کر دی لیکن بہرحال وہ علم والے ہیں آپ بھی علم سے لیس ہو کر کے علم سے تیار ہو کر کے جائیں ان کے سامنے تاکہ حجت سے حجت کو کاٹیں ان کی دلیل کو دلیل سے جواب دیں ان کی دلیل کا جواب دلیل سے دیں گویا آدمی کو جہاں بھی اگر ہم جا رہے ہیں یورپ میں تبلیغ کرنے تو ظاہر بات ہے ہمیں ان کے ماحول کو دیکھنا ہوگا ان کی زبان کو سیکھنا ہوگا اور یہ ان کے, ان کے ان کی فطرت اور مزاج کو پرکھنا ہوگا اس ان سب امور کو سامنے رکھ کر کے جب ہم ان کو بلائیں گے ان کی زبان میں بلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اثر ہوگا یہ بہرحال ایک فطری چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محاذ کو بھی اسی طرح کی ہدایت کی کہ دیکھو جا رہے ہو والے کتاب کے پاس علم سے بہرحال اپنے کو آراستہ اور ویوستہ کر لو فلیقن اب الماتَََ اس کے بعد سب سے پہلی دعوت جو تمہاری ہونی چاہیے اولا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسری ایک دوسری روایت میں ہیں فلیقن ابول مات وحد اللہ صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں اللہ رب العزت ہی کو ایک اللہ سمجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ فرائض کا حکم دیا فعن ہوں اطاؤ اگر وہ تمہاری اطاعت اس میں کر لیں یعنی لا الہ محمد رسول اللہ کے کو قبول کرنے اور اس کا اعلان کریں یعنی مسلمان ہو جائیں تو اس کے بعد دوسرے فرائض کا حکم ان کو دو فعالم ان کو بتاؤ ان اللہ طرح علیہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پانچ سلوات فرض کیے ہیں پانچ نمازیں فرض کیے ہیں بیکل لہومن و لوبیس گھنٹے کے اندر پانچ فرائض پڑھنے ہیں فن ہم اطاء اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خبر دے دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے کہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دے دینا یہ گویا لازمہ اس کا یہ ہے کہ ان کو سکھاؤ کہ کی نمازیں کیسے پڑھیں کس طرح وضو کریں کس طرح غسل جنابت کریں کیونکہ جو شرطیں ہیں نماز پڑھنے کی اس کو پہلے پوری کرنی ہوگی اس کے بعد کیا پڑھیں کھڑے ہوں تو کیا پڑھیں رکو میں کیا پڑھیں یہ سب چیزیں گویا سکھانے کا یہ مختصر طور پر یہ بیان ہے لیکن اس کے پیچھے پوری توحید کی تفصیل اس کے پیچھے پوری نماز اور دوسرے ارکان کی تفصیل بھی ان کو سکھانی اور بتانی ہے یہی وجہ تھی کہ صحابہ گرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک آیت سے دوسری آیت کو اس وقت نہیں یاد کرتے تھے جب تک پہلی آیت کو علم اور عمل کے ساتھ ہم اس کو پورے طور پر سمجھ نہ لیں علم اس کا معنی سمجھ لیں اور عمل کے ذریعے سے اس کو یاد کرتے تھے یہ تھا طریقہ ان لوگوں کا اسی وجہ سے تھوڑے دنوں میں وہ پورے طور پر عالم ہو جاتے تھے ان میں کا ہر شخص ایک بہت بڑا الحمدللہ علم کا خزانہ تھا عالم انہر علیہ سلامات کی کلینیوں میں لے خبر دیں گے لیکن اس کے بعد پورے طور پر سلاد اور دوسرے ارکان اور سروت کا سکھانا بھی حضرت معاذ اور آپ کے ساتھیوں پر اوپر فرض ہوگا فین ہوں اطاو اس کے بعد اگر آپ کی یہ بات مان لیں عالم ان کو بتاؤ علیہم صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کا خریدا بھی مقرر کیا ہے اللہ طرح علیہم صدا یہ صدقہ کیا ہوگا تو خدم نگنی بتردالا کو کرائم مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائیں گے نہ معاذ محاذر جبل کھائیں گے نہ اور دوسرے لوگ جو غیر مستحق ہیں وہ کھائیں گے نہیں یہ غریبوں کا حق ہے غریبوں کو دیا جائے گا پہلے ہی مرحلے پر یہ لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے ورنہ یہ نہ سمجھے کہ کہیں جس طرح تاوان لیتے تھے دوسرے لوگ اسی طرح ہم سے گویا جزیہ اور تاوان لے رہے ہیں. نہیں یہ غریبوں کا حق ہے امیروں سے لے کر کے غریبوں کو دیا جائے گا اس میں افترض علیہ صدقہ فرض ہے صدقہ زکات اگر کسی نے انکار کیا نماز کا کسی نے انکار کیا زکات کا تو وہ کافر ہوا اس میں کوئی شک نہیں اس کا انکاری کافر ہے منکر کافر ہے لیکن